بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے اختار قریب آ گیا ہے لناسی لوگوں کے لیے حساب ان کا حساب فی غفلتن اور وہ بڑی غفلت میں مردون منھ موڑنے والے ہیں اعراض کرنے والے ہیں ما ہی نہیں آتی ان کے پاس من ذکراً کوئی نصیحت نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر میں ربی ان کے رب کی طرف سے محدتن نیا الت مگر وہ اس کو غور سے سنتے ہیں وہ ہم تمعو ہو مگر وہ اس کو مشکل سے سنتے ہیں وہ ہم اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں لاہیتاً قلوب ان کے دل غافل ہیں وہ اثر اور وہ انہوں نے پوشیدہ کیا سرگوشی کو یا خفیہ سرگوشی کی واللہ دی اللہ دینہ وہ لوگ ظالم نے ظلم کیا حل حل نہیں ہے یہ اللہ مگر بشر مسلح تمہارے جیسا ہی بشر یعنی کہ چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسا بشر ہے افاطا سے ہرا کیا تم آتے ہو جادو کو یا جادو کے پاس آتے ہو تم تم سیرون حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کال کا رب یا علم و رب جانتا ہے القولہ بات کو اس سمائی آسمان میں بل اردی اور زمین میں وہ اور وہ سمیٹ و خوب سننے والا ہے العلیم و خوب جاننے والا ہے بل بلکہ کال انہوں نے کہا الغات و احلام پرا گندہ خیالات یا پریشان کن باتیں ہیں بل بلکہ افطراء ہو اس نے اس کو گھڑ دیا ہے بل بلکہ وہ شاعر یہ شاعر ہے فلا فلا وہ لے آئے ہمارے پاس بھی آیت نشانی کما اور سرل اولون جس طرح کے بھیجے گئے پہلے معبلہ ہم نہیں ایمان لائی ان سے پہلے من منقریت کوئی بستی اہلک نہ جس کو ہم نے ہلاک کیا آفاہوں تو بس کیا وہ یؤمنون ایمان لانے والے ہیں ایمان لاتے ہیں ما وما ارسلنا قبلا کار نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا مگر اجالن مرد نوح ہی ہم وہی کرتے ہیں الیہم ان کی طرف اسالو پس تم پوچھو سوال کرو اهل الذکری علم والوں سے ذکر والوں سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے وما جعلناهم ور نہیں ہم نے بنایا ان کو جسدا محض جسم لاقلن الطعام جو کھانا نہ کھاتے تھے یا ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں وما ماکانوں خالدین اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے ثم پھر صدا کا ناخم الوعدہ ہم نے ان سے وعدے کو سچ کر دیا ف پس ہم نے ان کو نجات بھی ومن نشا اور جنہیں جسے ہم چاہتے تھے وہ اہلکن المصرفین اور ہم نے ہلاک کیا زیادتی کرنے والوں حد سے بڑھنے والوں کو لقت البتہ تحقیق انزلنا الیکم ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب ایسی کتاب تھی جس میں تمہارا ذکر ہے افلا تاکر پس کیا تم عقل نہیں رکھتے کیا تم سمجھتے نہیں و قسمنا اور کتنی ہی توڑ دی ہم نے توڑ کر رکھ دی ہم نے منتریت بستیاں کانت ظالمتن جو ظالم تھیں وہ اور ہم نے پیدا کیا بادہ اس کے بعد قوم آخرین دوسری قوم کو دوسرے لوگوں کو فلما احسو بآسانہ تو جب انہوں نے محسوس کیا بآسانہ ہمارا احاب ادا ہمنا یعم تو اچانک وہ اس ان بستیوں سے دوڑ رہے تھے بھاگتے تھے لا تر کزو ناتم دوڑو نہ تم بھاگو ورجر اور تم لوٹو علا ما اطرف تم ہی اس کی طرف جس میں تم کو خوشحالی دیے گئے تھے جس میں تم خوشحال کیے گئے تھے اور اپنی بستیوں اپنے گھروں کی طرف تسالون تاکہ تم پوچھے جاؤ قال انہوں نے کہا یا ویلنا اے افسوس اے ہماری بربادی انا کو نہ ہم تھے ظالمین ظالم فما زالت کا دعوی ہوں تو ہمیشہ رہی ان کی یہی پکار حتٰ اللہ حتا کہ ہم نے ان کو بنا دیا حسین کٹے ہوئے خامدین دین ہوئے نما خرق اول اردا اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو آسمان کو اور زمین کو مابینہ ہمار جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین کھیلتے ہوئے لو اردنا اگر ہم چاہتے ان اللہ ون کہ ہم اس کو کھیل بنائیں لطخنا ہو تو ہم اس کو بنا لیتے مل اپنی طرف سے ان کنف علین اگر ہم کرنے والے ہوتے بل بلکہ نقل و بالحق ہم پھینکتے ہیں حق کو بالباطل پر فید ماغو ہو تو وہ اس کے دماغ کو چوٹ لگاتا ہے دماغ کچل ڈالتا ہے فائدہ ہوا ظاہر پس اچانک وہ مٹنے والا جانے والا ہوتا ہے ولاقم البل اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ماں اس چیز کی وجہ سے تاسیفون جو تم بیان کرتے ہو ولا اور اس کے لیے ہے منفی مواد جو کچھ آسمانوں میں ہے ولادی اور زمین میں ومن بن عنتہ اور جو اس کے پاس ہے للائے تقبیر عبادت بھی وہ نہیں تقبر کرتے اس کی عبادت سے ولاسترون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں و نہارا و تصویر بیان کرتے ہیں رات کو اور دن کو لائفترون وہ وقفہ نہیں کرتے امتخل حتمن من کیا انہوں نے بنا لیے ہیں زمین میں معبود ہم شیرون جو انہیں پھیلاتے ہیں زندہ کرتے ہیں لَو فیہما اللہ اگر اس زمین و آسمان میں ان دونوں میں آلیہ اللہ اللہ اللہ کے سوا لا آتا تو یہ دونوں یعنی زمین و آسمان بگڑ جاتے فصل اللہ رب العرشی تو پاک ہے اللہ تعالیٰ جو کہ عرش کا رب ہے اما اس چیز سے یا جو وہ بیان کرتے ہیں لا لاس ال نہیں سوال کیا جاتا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے وہ ہم علوم اور وہ سوال کیے جاتے ہیں امتح کا من مندونی ہی آلحا کیا انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا لیے ہیں پل کہتی دیجیے ہاتھ تو برہانہ کم لے او اپنی دلیل ہا دا دکرمائی یہ ذکر ہے اس کا جو میرے ساتھ ہے و ذکر من قبلی اور ذکر ہے اس کا جو مجھ سے پہلے ہے بل اکثر ہوں بلکہ ان میں سے اکثر لا علمون نہیں جانتے لا نہیں جان پھیرنے والے من قبل کا من نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول اللہ مگر نو ہی کوئی بھی رسول ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر ہم وہی کرتے ہیں اس کی طرف اللہ الہ اللہ انا کہ بے شک نہیں ہے کوئی الہ مگر میں ہی فعبدون سو میری ہی عبادت کرو وقالو الطخط الرحمن رحمٰن والدہ نے کہا کہ پکڑا ہے اللہ تعالی نے لڑکا بیٹا بنایا ہے صبح نہ وہ پاک ہے بل عباد مکرامون بلکہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے عزت دیے گئے لا بھی بالقولی ہو بال وہ نہیں سبقت لے جاتے اس سے بالکول ہی بات کرنے میں وہ بھی عمری یا عملون اور وہ اس کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں یا عمل عمل کرتے ہیں یا علم ہوا جانتا ہے مابینہ عید جو ان کے سامنے ہے ان کے ہاتھوں کے آگے ہے وہ ماخلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے والا یشف عمن اور نہیں وہ شفات کرتے اللہ عمن مگر اس کے لیے ارقغا جس کے لیے وہ راضی ہو وہ خشیتی ہی مشقوں اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں وہ میں یقلم ہوں اور جو کہے ان میں سے انی من دونی ہی کہ میں الاح ہوں اس کے سوا فضال کا ہی جہنم تو پس یہ وہ ہے جس کو ہم جزا دیتے ہیں جہنم کی بدلہ دیتے ہیں جہنم کا قضالک نجز اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو او علم کا فرو کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کیا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کا نتارت کن وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے تھے جڑے ہوئے تھے انہین جدا جدا کیا کیا ہر, ہر زندہ چیز افلائی تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں ڈاتے وجالا فل عرد رواسی اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ ان تبدی دبیم کہ وہ انہیں دے تاکہ وہ ہدایت پائے وجا السکف محفوظ وجا النسما اور ہم نے بنایا آسمان کو سقفن چھت محفوظا محفوظ وهم عن آیاتنا اور وہ ہماری آیات سے اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے ہیں وہ ذات ہے کہ لنہا خلق خلق جس نے پیدا کیا ہے رات اور دن کو وشمس ومر اور سورج اور چاند کو کلن سارے کے سارے فی فلا کی ایک دائرے میں تیر رہے ہیں وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا کسی بشر کے من قبل کا آپ سے پہلے الخلدہ رہنے والے ہیں الموت ہر جان موت کو چکھنے والی ہے بلخیری فتنا تن اور ہم آزماتے ہیں تم کو شر برائی بلخیری اور بھلائی کے ساتھ فتنا تن آزمائش کے طور پر وہ الینا ترجعن یا فی ازمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں وَا الینا ترجعون اور تم ہماری طرف ہی جاؤ گے وَا تیرا اللہ مگر مذاق کر یہ ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا وہ ہم بے ذکر کافرون اور وہ رحمان کے ذکر سے غافل ہیں کافرون منقر ہیں میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں فلاطست پر تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو یقول اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہے ان تم اگر تم سچے ہو لو علم اللہ کفر ہو کاش جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حینا جب لا یقفون عن وجوہیہم نارا جب وہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو ولا عن ظہوریہم اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے ولا ہم ینسون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے بل بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس اچانک فتب ہاتوہم تو وہ ان کو مبہوت کر دے گی فلا وہ اس طاقت رکھیں اس اس کو لوٹانے کی فلاح اس استعیٰ اور نہ وہ مغلت دیے جائیں گے برسول من کا اور بتا تحقیق مذاق کیے کیے گئے رسول آپ سے پہلے کا بلا دینا لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا چیز نے گھیرا جس کے ساتھ وہ جس کا وہ مذاق کرتے تھے یعنی وہ الاب کا مذاق پڑاتے تھے تو علاب نے ان کو گھیر لیا من کہرحمان کون تمہاری حفاظت کرے گا رات اور دن کے وقت رحمان سے بل هم عن ذکری ربہم معرضون بلکہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے وہ پھرنے والے ہیں عملہم الہات تننعہم من دوننا کیا ان کے معبود ہیں جو ان کو روکتے ہیں ہم سے بچاتے ہیں ہم سے لا یستطیعون نصران انفسہم نہ وہ طاقت رکھیں گے اپنی آپ کی مدد کی والا ہم منا یسحبون اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا اور نہ وہ منہ ہماری, من ہماری طرف سے یسحبون ساتھی بنائے جائیں گے ساتھ دیے جائیں گے بل بلکہ متعنا ہاؤلائی ہم نے سامان دیا فائدہ دیا ان کو وآباؤہم اور ان کے آباکو حتیٰ طال علیہم الحمور حتا کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر افلا یرونہ کہ وہ دیکھتے نہیں ان نعت الارضہ کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو ننقصوہ من اطراقیہ اس کو گھٹاتے ہیں کم کرتے ہیں اس کے اطراف سے یعنی کہ ہم زمین کو زمین کے کناروں سے کم کرتے آتے ہیں آفا ہم الغالبون تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں کھل کہہ دیجئے انما انذركم بالوحی بے شک میں تو صرف اور صرف تم کو وحی کے ذریعے دراتا ہوں ولا يسمع سم الدعاء اور نہیں سنتا بہرا پکار کو اذا ما ينظرون جب وہ درائے جاتے ہیں وَلَا اِن نفحتم من عراب ربك اور اگر چھوئے ان کو تیرے رب کی ایک لپیٹ وہ ضرور کہیں گے یا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم, ظالم تھے قسطہ اور ہم انصاف والے ترازو رکھ دیں گے لیوم قیامت کے دن انصاف کے ساتھ تولی ہوئی چیزیں رکھ دیں گے قیامت کے دن فلاۃ ظلم نفس شیئا پس نہیں ظلم کی جائے گی کوئی جان کچھ بھی و ان کانم کال حبات من اگر ہو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اتئی نہ ہا اتئی نہ بها ہم اس کو لے کے آئیں گے وقافا بنا حاسبین اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے ولقد آتینا موسی وہارون الفرقان بضیاءا اور البتہ تحقیق ہم نے بھی موسا اور ہارون کو فرقان حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز وزیان اور روشنی وذکرا اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اللہ دینہ یکشون اور ربی وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب کے ساتھ وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں ہا مبارک یہ مبارک ذکر ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپا ان تم انتم منک منکرون تو کیا پس تم اس کا انکار کرنے والے ہو ولقد آتئینہ ابراہیم اور رشتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم کو سمجھ من قبل اس سے پہلے وَقُنَّا بِهِ اور ہم تھے اس کو عالمین جاننے والے اذ قال لی ابی ہی وَقُومِ ہی جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا ما حَذِهِ تَمَاثِلُ اللَّتِي کیا ہیں یہ مورتیاں کیا ہیں یہ بُت اللَّتِي وہ جو انتم لہا آکفون جس پر تم اعتقاق کیے بیٹھے ہو جس پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو قال انہوں نے کہا وجدنا اباءنا لها عابدين ہم نے پایا ہے اپنے آبا کو ان کے لیے عبادت کرنے والے قالا کہا لقد كنتم انتم बेशक تھے تم بھی اور تمہارے وا اباؤک اور تمہارے آبا بھی في غلال مبين واضيه گمراہی میں قال انہوں نے کہا اجئتنا بالحق کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق ام انت من اللاعبين یا تو ہے کھیلنے والوں میں سے بلکہ ربکم رب بلکہ رب تو زمین و اسمان کا رب ہے ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے وانا من اور میں اے اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں اللہ اللہ کی قسم کن میں تمہارے بتوں کے بارے میں ضرور کوئی تدبیر کروں گا بعد ان تولو جس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے فجعلہم فجعلہم جزازن تو اس نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر اللہم وگر ان میں سے ایک بڑے کو لعلہم الہی جرجعون تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں قال انہوں نے کہا من فعل حادہ کس نے کیا ہے یہ کام بی آلہتینا ہمارے الہوں کے ساتھ انہو لمن الظالمین بشک وہ ظالموں میں سے ہے قال انہوں نے کہا سمعنا فتن ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو یدغرو ہوں وہ ان کا ذکر کرتا ہے یو قال اللہ ابراہیم اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے قال انہوں نے کہا فاتو تم لے آؤ اس کو اللہ آیناسی لوگوں کے سامنے لا اللہ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں قال انہوں نے کہا فانتا کیا تو نے فعلتا کیا ہے ہاذا یہ کام بالہتنا ہمارے الہو کے ساتھ یا ابراہیم و اے ابراہیم قالا کہا بل فعلہو کبیرہم بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے ہاذا اس نے فسلوہم ان سے پوچھو ان کان ينتقون اگر وہ بولتے ہیں فرجعو الی انفسہم تو وہ اپنے دنوں کی طرف لوٹے اپنے اپ کی طرف متوجہ ہوئے فقال نے کہا انکم انتم انتم ظالمون یقینا تم خود ہی ظالم ہو پھر وہ الٹے کر دیے گئے اپنے سروں پر لقد علمتا البتہ تحقیق تو نے جانا ہے کہ ماہا اولائی کہ نہیں ہے یہ یقون بولتے قالا کہا افات کیا پھر تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ما ایسی چیز کی لا ینفعکم جو نہ تم کو نفع دیتی ہے شیا کچھ بھی ولا یضرکم اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچاتی ہے اوف لكم ہے تم پر ولی ما اورن پر تعبدون من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ افلا تاقلون کیا تم بس عقل نہیں رکھتے قال انہوں نے کہا حرقوه اس کو جلا دو وانصروا الہاکبر مدد کرو اپنے الہوں کی ان تم فاعلین اگر ہو تم کرنے والے قلنا ہم نے کہا اے آقونی ہو جا بردن چھنڈی و سلاما اور سلامتی والی علیہ ابراہیم ابراہیم پر و ارادو بھی کئی داروں نے ارادا کیا اس کے ساتھ ایک چال کا ایک تدبیر کا فجعلناہم الاخر اخسارین تو ہم نے بنا دیا ان کو ہی خس انتہائی خسارے والے و ہو اور ہم نے نجات دی اس کو ولوتن اور لوت کو الالارض اللہ تھی اس زمین کی طرف بارک نہ فیہا جس میں ہم نے برکت دی لیلعالمین والوں کے لئے وہ اپنا لا ہوں اور ہم نے عطا کیا اس کو اس حاک وہ یعقوب نافل اور یعقوب زائد کلن ہر ایک کو جعلنا ہم نے بنایا صالحین جالنا ہم آئمتن اور ہم نے بنایا ان کو امام پیشوا یہ دونوں بمرینہ وہ ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں وہ اوینہ اور ہم نے وہی کی نہیں ان کی طرف الخیراتی نیک کام کرنے کی وہ اقام الصلای اور نماز قائم کرنے کی و اطاء الکاتی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی و کان مولانا عابدین اور وہ تھے ہماری عبادت کرنے والے ہیں اور لو آتئینہ حکم و علما ہم نے ان کو دیا حکم اور علم من اور ہم نے کام کرتی تھی یہ سدوم کی بستی تھی انکان فاسقین بے شک وہ برے لوگ تھے نا فرمان وہ ادخل ناحفی رحمتین اور ہم نے اس کو داخل کیا اپنی رحمت میں انحل صارقین بے شک وہ نیکو میں سے تھا و نو من قبل جب اس نے پکارا اس سے پہلے جب نالا ہو تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا ہوا ہو پس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو من الکر العظیم بہت بڑی مصیبت سے من القوم اور ہم نے مدد کی اس کی اس قوم کے خلاف کردہ وہ بھی آیاتینہ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا تھا ان ہم کانو قوم بے شک وہ برائی والی قوم تھی فاغر ق ہم نے ان سب کو اکٹھے غرق کیا و داغود و سلیمانہ اور داغود سلیمان اذ یکمان فی تھی جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں اذ نفاست فی ہی القومی جب رات کو چر گئی اس میں قوم کی بکریاں بکنادین اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے ففا ہم نہا سب نے وہ سمجھا دیا سلیمانہ سلیمان کو وکلن عطینہ حکمن اور اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا و سخر ناما دابود اور مسخر کیا ہم نے داوت کے ساتھ پہاڑ کو یو وہ تصویر بیان کرتے اور پرندوں کو لباس بنانے کا طریقہ یا ذرا بنانے کا طریقہ تاکہ وہ تم تمہاری حفاظت کرے بچاؤ کرے من سکم تمہاری لڑائی سے پہل انتم شاکرون کیا تم شکر کرنے والے ہو ولی سلیمان اور اور سلیمان کے لیے ہوا ہوائیں مسخر کر دیں آصفہ تن تیز چلنے والی تجری جو چلتی تھی بھی امری ہی اللہ کے اس کے حکم سے دلّتی اس زمین کی طرف بارکنافی ہا جس کو ہم نے بر, جس میں ہم نے برکت دی بکنہ بکلی شعین عاملین اور ہم ہر چیز کو عالمین جاننے والے تھے شاطینی اور شیطانوں میں سے جو لگاتے کے عَمَلًا اور کام کرتے تھے اس کے علاوہ بھی وہ لَهُمْ لہو حافین اور ہم تھے ان کی حفاظت کرنے والے وہ ایوبا اجنادا ربا اور جب اس نے پکارا اپنے رب کو انی مصن ذرح مجھ کو پہنچی ہے تکلیف وہ انترحم الرحمین اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے پستا جب نالا ہو تو ہم نے اس کی پکار کو سنا دعا کو قبول کیا پپا اور ہم نے ہٹا دیا ما بھی ہی منظر اس کے ساتھ جو تکلیف تھی وہ آتئینہ ہو ہو اور ہم نے دی دیا اس کو اس کا اہل میں متلا ہوں اور کا مصر بھی اس کے ساتھ رحمتینہ یہ رحمت ہے ہمارے ہماری طرف سے اور نصیحت العابدین عبادت کیا اپنے رحمت میں سے تھے فی اور مچھلی والے مچھلی والا مغادبہ جب وہ گیا مسے سے بھرا ہوا فدنہ تو اس نے گمان کیا اللن نقدر علیہی کہ ہم اس پر قدرت ہرگز نہیں رکھیں گے فانالا فی الظلماتی تو پھر اس نے پکارا اندھیروں میں اللہ الہ الا انتا کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی سبحانہ کا تفاق ہے انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں فست جب نالا ہوں پس ہم نے اس کی دعا قبول کی ونجینا ہوں من الغمی اور ہم نے اس کو نجات دی غم سے مکلانک اور اسی طرح نام نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو اس نے اس کی دعا کو قبول کیا وہ بنا لا ہوا اور ہم نے اس کو عطا کیا یا اور اس کی بیوی کو ہم نے اس کے لیے درست کیا انکان خیراتی بے شک وہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں اور وہ کو پکارتے تھے رغبن و راہبا رغبت اور خوف کے ساتھ وکان اللہ خاشدین اور تھے وہ ہم سے ڈرنے والے ولطی اخن فرجہ اور وہ جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ کیا فنا فِيهَا مِنْ ہا تو ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا و جالنا ہا واہا اور ہم نے اس کو بنایا اور اس کے بیٹے کو آیت نشانی جہان والوں کے لیے ان نہ ہی امت امت امت واحدہ یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے وہ انا رب, رَبُ و کم اور ہوں اور وہ اپنے انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کیا کل نہ راجی اون سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں تو میں یہ عمل میں جو شخص کرے گا نیک عمل وہ ممن اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو فلاک قرآن علسائی ہی تو اس کی کوشش کی ناشکری نہ نا نہیں ہے وہ ان الحو کاتب ان بے شک ہم ہی اس کو لکھنے والے ہیں وہ حرام العلاقریت اہلک اور لازم ہے اس بستی پر جس کو ہم ہلاک کر دیں انہم لا جیون کہ وہ نہیں لوٹیں گے حتیٰ ادا فوتے ہوجوج ہو حتا کہ جب یہ اور معجوج کھول دیے جائیں گے وہ ہم من کلحاطہ بن ینون اور وہ ہر اونچی جگہ سے ہر ٹیلے سے ینسیرون دوڑتے ہوئے آئیں گے وقت رب الد الحق اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا فراحیہ بس اچانک کھلی رہ جائیں گی ابصار الذين ان لوگوں کی یا आंखیں یہ ٹکٹکی ٹکٹکی لگائے رہ جائیں گی ان لوگوں کی आंखیں کافرو جنہوں نے کفر کیا یا ویلنا ای کاش افسوس قد كنا في غفله من هذا ہم اس کے بارے میں غفلت میں تھے بلنا بل كنا ظالمين بلکہ ہم ظالم تھے انكم ما تعبدون من دون الله बेशक تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ حسب جهنم جہنم کا عیدن ہے انتم لها واردون تم اس میں وارد ہونے والے داخل ہونے والے ہوں لوکانہ تن اگر یہ معبود ہوتے ماں بار اس میں داخل نہ ہوتے وہ کلفی ہا قالدون اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے لہم فی ہا اس میں ان کے لیے گدے جیسی آواز ہوگی چیخنے کی فیہا لا يسمعون اور وہ اس میں نہیں سنیں گے ان الدینہ سبقت بے شک وہ لوگ سبقت لے گئی لہم جن کے لیے منا ہماری طرف سے الفسنا اچھائی یعنی پہلے ہی ان کے لیے طے ہو چکی ہے اولا کا عنہ مبعدون بن وہ اس سے دور رکھے ہوئے ہوں گے لا يسمعونا حسیسہ وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ آواز وہم اور وہ فی مستحت انفسہم اس چیز میں جس کو چاہیں کہ ان کی جانیں خار دون ہمیشہ رہیں گے لا الأكبر انہیں بڑی نہ کرے گی کا اور ان کے آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے ہارا یوم اللہ یہ وہ دن ہے تمہارا جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے یومنتوی سماج اس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے كاتب کے کتابوں کو لپیٹنے کی طرح کما بد انا اول خلقن جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی نعیدو ہم اس کو لوٹائیں گے بعدن علینا یہ ہم پر وعدہ ہے انا كنا فاعلین بیشک ہم ہی کرنے والے ہیں ولقد كتبنا فی الزبور اور یقینا ہم نے لکھا زبور میں بم بعد الذکری نصیحت کے بعد ان الارض کے کی بیشک زمین یریتوها وارث ہے اس ہم بھی اس کے تیبادی یا صالحون میرے نیک بندے ان فی ھذا ربلاغ لقوم عابدین بیشک اس میں ایک پیغام ہے پہنچا دینا ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے زبور یہ ہر آسمانی کتاب کو کہتے ہیں وما ارسلنا کا الا رحمت اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر اس حال میں کہ ہم رحمت کریں جہاں والوں پر یا جہان والوں پر رحمت کرنے کے لیے یعنی رحمت کرنے والا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالی نبی تعالیٰۃسلام کی وجہ سے لوگوں پر رحمت کرے انقین صرف اور صرف وہی کی گئی ہے میری طرف کہ انما الہ کم الہ واحد کہ تمہارا الہ صرف اور صرف ایک ہے فال ان تم مسلم ہوں کیا تم فرما بردار ہونے والے ہو ف انت وس اگر وہ پھر جائیں پھکل پس کہہ دیجیے آزن تو کم خبردار کر دیا میں نے تم کو اذنتو میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے اعلی ثواعین برابری پر وہ ان ادری اور جانتا ہے ما تک جو تم چھپاتے ہو وہ ان ادری اور میں نہیں جانتا فتنا تم لقم شاید کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو متعل اور کچھ مدت تک فائدہ ہو کالا کہا رب اے رب فیصلہ کار بالحقی حق کے ساتھ اور رب الرحمان المستعن اور ہمارا رب رحمان ہی مدد طلب کیا گیا ہے علامات سکون اس چیز پر جو وہ بیان جو تم بیان کرتے ہیں